انعام الانعام نام اس سورت کے رکو سولہ اور سترہ میں بعض انعام یعنی مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب کے توہمات کی تردید کی گئی ہے اسی مناسبت سے اس کا نام الانعام رکھا گیا ہے زمانۂ نزول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ یہ پوری سورت مکے میں بیک وقت نازل ہوئی تھی حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسما یزید کہتی ہیں کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وََََََََہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے میں اس کی نكيل پكڑى ہوئی تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی روایات میں اس کی بھی تصریح ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات کو آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اسے قلم بند کرا دیا اس کے مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہوگی حضرت اسما بنتے یزید کی روایت بھی اسی کی تصدیق کرتی ہے کیونکہ موصوفہ انصار میں سے تھیں اور ہجرت کے بعد ایمان لائیں اگر قبول اسلام سے پہلے محض بربنائے عقیدت وہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی خدمت میں مکہ حاضر ہوئی ہوں گی تو یقیناً یہ حاضری آپ کی مکی زندگی کے آخری سال ہی میں ہوئی ہوگی اس سے پہلے اہل یسرپ کے ساتھ آپ کے تعلقات اتنے بڑھے ہی نہ تھے کہ وہاں سے کسی عورت کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن ہوتا شان نزول زمانہ نزول متعین ہو جانے کے بعد ہم بآسانی اس پس منظر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ خطبہ ارشاد ہوا ہے اس وقت اللہ کے رسول کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے بارہ سال گزر چکے تھے قریش کی مزاحمت اور ستم گری اور جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے آجز آ کر ملک چھوڑ چکی تھی اور حبشہ میں مقیم تھی نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی تائید و حمایت کے لیے نہ ابو طالب باقی رہے تھے اور نہ حضرت خدیجہ اس لیے ہر دنیوی سہارے سے محروم ہو کر آپ شدید مزاحمتوں کے مقابلے میں تبلیغ رسالت کا فرض انجام دے رہے تھے آپ کی تبلیغ کے اثر سے مکے میں اور گرد و کے قبائل میں بھی سول افراد پے در پے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے لیکن قوم بحیثیت مجموعی رد و انکار پر تلی ہوئی تھی جہاں کوئی شخص اسلام کی طرف ادنا ملان بھی ظاہر کرتا تھا اسے تعان و ملامت جسمانی اذیت اور معاشی اور معاشرتی مقاتے کا ہدف بننا پڑتا تھا اس تاریک ماحول میں صرف ایک ہلکی سی شعا یسرب کی طرف سے نمودار ہوئی تھی جہاں سے اوس اور خزرج کے با اثر لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کر چکے تھے اور جہاں کسی اندرونی مزاحمت کے بغیر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا مگر اس حقیر سی ابتدا میں مستقبل کے جو امکانات پوشیدہ تھے انہیں کوئی ظاہر بین آنکھ نہ دیکھ سکتی تھی بظاہر دیکھنے والوں کو جو کچھ نظر آتا تھا وہ بس یہ تھا کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک ہے جس کی پشت پر کوئی مادی طاقت نہیں جس کا دائی اپنے خاندان کی ضعیف سے حمایت کے سوا کوئی زور نہیں رکھتا اور جسے قبول کرنے والے چند مٹھی بھر بے بس اور منتشر افراد اپنی قوم کی عقیدے اور مسلک سے منحرف ہو کر اس طرح سوسائٹی سے نکال پھینکے گئے ہیں جیسے پتے اپنے درخت سے جھڑ کر زمین پر پھیل جائیں مباحث ان حالات میں یہ خطبہ ارشاد ہوا ہے اور اس کے مضامین کو سات بڑے بڑے عنوانات پر تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک شرک کا ابتال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت دو عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس غلط خیال کی تردید کے زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے تین جاہلیت کے ان توہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے چار ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلام سوسائٹی کی تعمیر چاہتا تھا پانچ نبی صلی اللہ علیہ وہیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب چھ طویل جد وجہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وََہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر استراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس پر تسلی اور ساتھ منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت و سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت تمبی اور تحدید لیکن خطبے کا انداز یہ نہیں ہے کہ ایک ایک عنوان پر الگ الگ یکجا گفتگو کی گئی ہو بلکہ خطبہ ایک دریا کسی روانی کے ساتھ چلتا جاتا ہے اور اس کے دوران میں یہ عنوانات مختلف طریقوں سے بار بار چھڑتے ہیں اور ہر بار ایک نئے انداز سے ان پر گفتگو کی جاتی ہے مکی زندگی کے ادوار یہاں چونکہ پہلی مرتبہ ناظرین کے سامنے ایک مفصل مکی صورت آ رہی ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر ہم مکی صورتوں کے تاریخی پس منظر کی ایک جامع تشریح کر دیں تاکہ آئندہ تمام مکی صورتوں کو اور ان کی تفسیر کے سلسلے میں ہمارے اشارات کو سمجھنا آسان ہو جائے جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق ہے ان میں سے تو قریب قریب ہر ایک کا زمانہ نزول معلوم ہے یا تھوڑی سی کاوش سے متعین کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کی تو بکثرت آیتوں کی انفرادی شان نزول تک معتبر روایات میں مل جاتی ہے لیکن مکی صورتوں کے متعلق ہمارے پاس اتنے مفصل ذرائع معلومات موجود نہیں ہیں بہت کم صورتیں یا آیتیں ایسی ہیں جن کے زمانہ نزول اور موقع نزول کے بارے میں کوئی صحیح اور معتبر روایت ملتی ہو کیونکہ اس زمانے کی تاریخ اس قدر جزوی تفصیلات کے ساتھ مرتب نہیں ہوئی ہے جیسی کہ مدنی دور کی تاریخ ہے اس وجہ سے مکی صورتوں کے معاملے میں ہم کو تاریخی شہادتوں کے بجائے زیادہ تر ان اندرونی شہادتوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مختلف صورتوں کے موضوع مضمون اور اندازے بیان میں اور اپنے پس منظر کی طرف ان کے جلی یا خفی اشارات میں پائی جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی شہادتوں سے مدد لے کر ایک ایک صورت اور ایک ایک آیت کے مطالع یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلا تاریخ کو یا فلا سن میں فلا موقع پر نازل ہوئی ہے زیادہ صحت کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک طرف ہم مکی صورتوں کی اندرونی شہادتوں کو اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی مکی زندگی کی تاریخ کو آمنے سامنے رکھیں اور پھر دونوں کا تقابل کرتے ہوئے یہ رائے قائم کریں کہ کون سی صورت کس دور سے تعلق رکھتی ہے اس طرز تحقیق کو ذہن میں رکھ کر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی مکی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے نقطہ نظر سے ہم کو چار بڑے بڑے نمایاں ادوار پر منقسم نظر آتی ہے پہلا دور آغازِ بیسط سے لے کر اعلانِ نبوت تک تقریباً تین سال جس میں دعوت خفیہ طریقے سے خاص خاص آدمیوں کو دی جا رہی تھی اور عام اہل مکہ کو اس کا علم نہ تھا دوسرا دور اعلانِ نبوت سے لے کر ظلم و ستم اور فتنے کے آغاز تک تقریباً دو سال جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی پھر تزیک استہزاء، الزامات سب و شتم جھوٹے پراپگینڈا اور مخالفانہ جتھا بندی تک نوبت پہنچی اور بالآخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہو گئیں جو نسبتاً زیادہ غریب کمزور اور بے یار و مددگار تھے تیسرا دور آغاز فتنہ پانچ نبوی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے لے کر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات دس نبوی تک تقریباً پانچ یا چھ سال اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کے خاندان اور باقی ماندہ مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی مقاطع کیا گیا اور آپ اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمیت شيب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے چوتھا دور دس نبوی سے لے کر تيرہ نبوی تک تقریبا 3 سال یہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا مکے میں آپ کے لیے زندگی دو بھر کر دی گئی تھی طائف گئے تو وہاں بھی پناہ نہ ملی حج کے موقع پر عرب کے ایک ایک قبیلے سے آپ اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ ولہ وسلم کی دعوت قبول کرے اور آپ کا ساتھ دے مگر ہر طرف سے کورا جواب ہی ملتا رہا اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورے کرتے رہے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنی بستی سے نکال دیں آخر کار اللہ کے فضل سے انسار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے اور ان کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی ان میں سے ہر دور میں قرآن مجید کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اور اپنے مضامین اور اندازے بیان میں دوسرے دور کی صورتوں سے مختلف ہیں ان میں بکثرت مقامات پر ایسے اشارات بھی پائے جاتے ہیں جن سے پس منظر کے حالات اور واقعات پر صاف روشنی پڑتی ہے ہر دور کی خصوصیات کا اثر اس دور کے نازل شدہ کلام میں بہت بڑی حد تک نمایاں نظر آتا ہے انہی علامات پر اعتماد کر کے ہم آئندہ ہر مکی صورت کے دباچے میں یہ بتائیں گے کہ وہ مکے کے کس دور میں نازل ہوئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے روشنی اور تاریکیاں پیدا کی پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں قبو اجلو اجلوم تم تم تی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے یعنی قیامت کی گھڑی جبکہ تمام اگلے پچھلے انسان اثر نو زندہ کیے جائیں گے اور حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے مگر تم لوگ ہو کے شک میں پڑے ہوئے ہو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ و وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وحی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِن آیَتٍ مِن آیَاتِ رَبِّهِم إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے مو نہ موڑ لیا ہو فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمْ جسو نوزی چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا اچھا جس چیز کا وہ اب تک مزاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی اشارہ ہے ہجرت اور ان کامیابیوں کی طرف جو ہجرت کے بعد اسلام کو پے در پے حاصل ہونے والی تھیں جس وقت یہ اشارہ فرمایا گیا تھا اس وقت نہ کفار یہ گمان کر سکتے تھے کہ کس قسم کی خبریں انہیں پہنچنے والی ہیں اور نہ مسلمانوں ہی کے ذہن میں اس کا کوئی تصور تھا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 ارسل ملو جل انہ ر تجری مل تحتیم ف لکھن ہوں فل لکھن ہوں بدونو بیم و الن کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورا رہا ہے ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا کا چب فی قرصو لقین کفع لقول اللہ دین کفع دب اے پیغمبر اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سریح جادو ہے وقالو لولا انزل علیہ ملک ولو ان لقضی الامر ثم لا ينظرون کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا یعنی جب یہ شخص اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترنا چاہیے تھا جو لوگوں سے کہتا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے اس کی بات مانو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا پھر انہیں کوئی محلت نہ دی جاتی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اے نبی تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مزاق اڑایا جا چکا ہے مگر ان مزاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمْ کیف كان عاقبت ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے پتہ نفسی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 खाफ इन असयित रब्बी अذاب यम उظیم कहो अगर मैं अपने रब की نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی نہیں یسرف عنه یوم اذ فقد رحم وذلک الفوز المبین اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے وَإِن يمسسك اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے اخب شہ د شہید بینیو بینک و اوشی عر یح دل بِهِ وَمَن ملاؤ ام لاہ علی حتن اخرا اشد ال ان مہل و ہوں نیبری ام ام تشری کو ان سے پوچھو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 محض قیاس یا گمان کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے جس کی بنا پر آدمی یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ ایسا ہے پس سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی تمہیں یہ علم ہے کہ اس جہان ہست و بود میں اللہ کے سوا اور بھی کوئی کار فرما حاکم زی اختیار ہے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 خسروا فهم لا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر جانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا کو اشوک ائی نشوک اکم ال تم تزر جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے مشرقی تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے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 گم ہو جائیں گے تنو آيَةٍ لَا بھی بِهَا ج دون اپلین کف یپول کف اندیر ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں عنه عَنْهُ وَإِن إِلَّا وَمَا وہ اس امرے حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں حالانکہ در اصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے وَلَوْ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دو زخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں لائیں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 وقالوا اللہ الدنيا وَمَا نَحْنُ دنیا آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے ولو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 تو بہت کالو یا حسرتن کالو یا حسرتن عالم فروت یا ملون او نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا پھر اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں وما الحياة الدنيا إلا ولهم الآخرة خير لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے اس کا یہ مطلب نہیں دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور یہ محض کھیل اور تماشے کے طور پر بنائی گئی ہے دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل اور تفریح میں دل بہلائے اور پھر اصل سنجیدہ کاروبار کی طرف واپس ہو جائے نیز اسے کھیل اور تماشے سے تشبیح اس لیے دی گئی ہے کہ یہاں حقیقت کے مخفی ہونے کی وجہ سے بے بصیرت اور ظاہر پرست انسانوں کے لیے غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کے بہت سے اسباب موجود ہیں اور ان غلط فہمیوں میں پھنس کر لوگ حقیقت نفس العمری کے خلاف ایسے ایسے عجیب طرز عمل اختیار کرتے ہیں جن کی بدولت ان کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا بن کر رہ جاتی ہے حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیا کاری سے بچنا چاہتے ہیں پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے قد نعلم انہو اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں واقعہ یہ ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے اللہ کی آیات سنانی شروع نہ کی تھیں آپ کی قوم کے سب لوگ آپ کو امین اور صادق سمجھتے تھے اور آپ کی راست بازی پر کامل اعتماد رکھتے تھے انہوں نے آپ کو جھٹلایا اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا شروع کیا اور اس دوسرے دور میں بھی ان کے اندر کوئی شخص ایسا نہ تھا جو شخصی حیثیت سے آپ کو جھوٹا قرار دینے کی جرت کر سکتا ہو آپ کے کسی سخت سے سخت مخالف نے بھی کبھی آپ پر یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ دنیا کے کسی معاملے میں کبھی جھوٹ بولنے کے مرتکے ہوئے ہوں انہوں نے جتنی آپ کی تکزیب کی وہ محض نبی ہونے کی حیثیت سے کی آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اسے جھوٹا قرار دیتے ہیں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 تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں مگر اس تکزیب پر اور ان ازیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں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 لہذا نادان مت بنو. یعنی اس فکر میں نہ پڑو کہ ان لوگوں کو کوئی ایسی نشانی دکھا دی جائے جس سے یہ ایمان لے آئیں اگر اللہ کے پیش نظر یہ ہوتا کہ سارے انسان راہ راست پر جمع کر دیے جائیں تو وہ سب کو مومن ہی پیدا کر دیتا پھر رسولوں کو بھیجنے اور اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان برسوں کشمکش کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی نیستی بلسم الئی اگ جاؤ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں رہے مردے سننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں جنہوں نے اپنی عقل و فکر کو معطل نہیں کر دیا ہے اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں پر تعصب اور جمود کے قفل نہیں چڑھا دیے ہیں ان کے مقابلے میں مردہ وہ لوگ ہیں جو لکیر کے فقیر بنے اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں اور اس لکیر سے ہٹ کر کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خواہ وہ سری حق ہی کیوں نہ ہو تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولاكن اكثرهم لا يعلمون یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں نشانی سے مراد محسوس موجہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ موجہ نہ دکھائے جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دکھانے سے آجز ہیں بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے جسے یہ لوگ محض اپنی نادانی سے نہیں سمجھتے ونا من فل اور جئی امس لو ن فلک بری زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو یہ سب تمہاری ہی طرح کی انوا ہیں ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں مستق مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے خدا کا بھٹکانا یہ ہے کہ ایک جہالت پسند انسان کو اللہ کی نشانیوں کے متعلق کی توفیق نہ بخشی جائے اور ایک متاثب غیر حقیقت پسند طالب علم اگر ان کا مشاہدہ کرے بھی تو حقیقت رسی کے نشانات اس کی آنکھ سے اوجھل رہیں اور غلط فہمیوں میں الجھانے والی چیزیں اسے حق سے دور اور دور تر کھینچتی چلی جائیں بخلاف اس کے اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ ایک طالب حق کو علم کے ذرائع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشی جائے اور اللہ کی آیات میں اسے حقیقت تک پہنچنے کے نشانات ملتے چلے جائیں کل ار تک او اچھا اغیر اللہ تدو ن تم سواد ان سے کہو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 یعنی یہ نشانی تو تمہارے اپنے نفس میں موجود ہے جب تم پر کوئی بڑی آفت آ جاتی ہے یا موت اپنی بھیانک صورت کے ساتھ سامنے آ ہوتی ہے اس وقت ایک اللہ کے دامن کے سوا کوئی دوسری پناہ گاہ تمہیں نظر نہیں آتی بڑے بڑے مشرق ایسے موقعوں پر اپنے معبودوں کو بھول کر خدا واحد کو پکارنے لگتے ہیں کٹے سے کٹا دہریا تک اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا پرستی اور توحید کی شہادت ہر انسان کے نفس میں موجود ہے جس پر غفلت اور جہالت کے خاک کتنے ہی پردے ڈال دیے گئے ہوں مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے خدن فأخذناهم, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مسائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ وَلَكِن قَسَدْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے آجزی اختیار کی مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اتمنان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو پل منسوم دکھنا لب وبکلش ہترحت ادر بہ ن بغتتا فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور ابحال یہ تھا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 کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے یہاں دلوں پر مہر کرنے سے مراد سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں سلب کر لینا ہے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظریں چُرا جاتے ہیں قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَتًا اَوْ جَهْرَتًا هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یہ اعلانیا تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا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 وہ اپنی نافرمانیوں فرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي انوی بلا أَتَّبِعُ إِلَّا مَا ملک ان قُل هل أفلا اے نبی ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس وہی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے لئی سل دون ہی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 شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں غدر تھی اللہ شی اری دون و جہاں میں آ رہی کیا منحصب میں منحصب وما من رہی ہوں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 اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے وا كذلك فتنا بعضا ببعض ليقولوا ليقولوا اها اولئك من الله عليهم من بَيْنِنَا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 اور نرمی سے کام لیتا ہے جو لوگ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان میں بکثرت لوگ ایسے بھی تھے جن سے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہو چکے تھے اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگرچہ ان کی زندگیاں بالکل بدل گئی ہیں لیکن مخالفین اسلام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 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمائع ہو جائے قُلْ اِنِّي نُحِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اتبع قد ضللت وما انا من اے نبی ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا ما ما جلون حکم اللہ الحق وهو خير کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ متوپ موقع وَلَا وبتی ولا, وَلَا يَابِسٍ إِلَّا سن لیکبی می اسی کے پاس ریب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا بہرو بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو زمین کے تاریخ پردوں میں کوئی دانا ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو خوش کو تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے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 وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو سلئی کم حسو ادر جد تو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 گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور چپ کے چپ کے دعائیں مانگتے ہو کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے قل اللہ تم تو شری کو کہو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 اور انداطا بناتے ہو دوسروں کو مدد پاتے ہو اس کے فضل و کرم سے اور حامیوں ناصر ٹھہراتے ہو دوسروں کو غلام ہو اس کے اور بندگی بجا لاتے ہو دوسروں کی مشکل کشائی کرتا ہے وہ برے وقت پر گڑ گڑاتے ہو اس کے سامنے اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو تمہارے مشکل کشا بن جاتے ہیں دوسرے اور نظریں اور نیازیں چڑھنے لگتی ہیں دوسروں کے نام کیل کا دیر ابا سال سوکی کم او میل او جم او یل بسم شی او زباب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 وسوف تعلمون ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 ودرل دین تین ہوں گو بِمَا كَسَبَتْ ودیر سلدوں مِن سلح می دون ولیوں شفی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 ان کو اپنے انکار حق کے معافظے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ قُلْ اَنَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ ونرد على ل الشياطين کالذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں پھر کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو دراحال یہ کہ اس کے ساتھ ہی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ یہ سیدھی راہ موجود ہے کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو وَأَنْ أَقِيمُ این تحشرون نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے وہ هو الذی خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةً وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے قرآن میں یہ بات جگہ جگہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے یا حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق محض کھیل کے طور پر نہیں ہوئی ہے یہ کسی بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے وہ اس سے کھیلتا رہے اور پھر یوں ہی اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دے دراصل یہ ایک نہایت سنجیدہ کام ہے جو حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے ایک مقصد عظیم اس کے اندر کار فرما ہے اور اس کا ایک دور گزر جانے کے بعد ناگزیر ہے کہ خالق اپنے پورے کام کا حساب لے جو اس دور میں انجام پایا ہو اور اسی دور کے نتائج پر دوسرے دور کی بنیاد رکھے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارا نظام کائنات حق کی ٹھوس بنیادوں پر قائم کیا ہے عدل اور حکمت اور راستی کے قوانین پر اس کی ہر چیز مبنی ہے باطل کے لیے فی الحقیقت اس نظام میں جڑ پکڑنے اور بار آور ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ باطل پرستوں کو موقع دے دے کہ وہ اگر اپنے جھوٹ اور ظلم اور نہ راستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اپنی کوشش کر دیکھیں لیکن آخر کار زمین باطل کے ہر بیج کو اگل کر پھینک دے گی اور آخری فرد حساب میں ہر باتل پرست دیکھ لے گا کہ جو کوششیں اس نے اس شجر خبیز کی کاشت اور آبیاری میں صرف کی وہ سب ضائع ہو گئیں تیسرا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس ساری کائنات کو بربنائے حق پیدا کیا ہے اور اپنے ذاتی حق کی بنا پر ہی وہ اس پر فرما روائی کر رہا ہے اس کا حکم یہاں اس لیے چلتا ہے کہ وہی اپنی پیدا کی ہوئی کائنات میں حکمرانی کا حق رکھتا ہے دوسرے کسی کا حق نہیں ہے کہ یہاں اس کا حکم چلے اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا اس کا ارشاد عن حق ہے اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے غیب وہ سب کچھ جو مخلوقات سے پوشیدہ ہے شہادت وہ سب کچھ جو مخلوقات کے لیے ظاہر اور معلوم ہے ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو کو خدا بناتا ہے میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں ابل منتی نی ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے فَلَمَّا جن چنا چب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں قلم القمر کال ہے ربی قلم کال علم دینی ربی لکھون مین القوی پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا فلم فلما افلت يا قوم تشركون مگر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا اے برادران قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ابتدائی تفکر کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے ان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک صحیح دماغ اور سلیم النظر انسان جس نے سراسر شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں کس طرح آسار کائنات کا مشاہدہ کر کے اور ان پر صحیح طریقے سے غور و فکر کر کے امر حق معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا ان <تصفيق> مشرقی میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں قومه قَالَ تمہار پد ہل اخاف میری پورنبیل اش اربی شعبی کل شائم اخلات اس کے قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھائی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے اصل میں لفظ تذکر استعمال ہوا ہے جس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جو غفلت اور بھلاوے میں پڑا ہوا ہو وہ چونک کر اس چیز کو یاد کر لے جس سے وہ غافل تھا اسی لیے ہم نے افلا تذکرون کا یہ ترجمہ کیا ہے وق پ اخاف مشوق توفو نم اشوک بل مل مزل بھال کم سو پان پئی فری پئینی احکو بل ان کم اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو الَّذین آمنوا ولم بظلم لهم الامن وهم حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا جینا اباہ نالیم یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے دئی نی قبل و می دیتی دس من بو سموسا و وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہِ راست دکھائی وہی راہِ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی اور اسی کی نسل سے ہم نے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی اس طرح ہم نیکوں کاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں کل اسی کی اولاد سے ذکر اور یا اور عیسا اور الیاس کو راہیاب کیا ہر ایک ان میں سے سالح تھا وَإِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اسی کے خاندان سے اسماعیل، اليسا اور یونس اور لوت کو راستہ دکھایا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کیا من آبائهم و و و و الى صراط نیز ان کے آبا اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی ملو یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے لیکن اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا اڑ اکل لگی الكتاب ہوں ملکی چا بول سکھ می پور فقد بها بها وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی یہاں <سؤال> <سؤال> انبیاء علیہ السلام کو تین چیزیں عطا کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے ایک کتاب یعنی اللہ کا ہدایت نامہ دوسرے حکم یعنی اس ہدایت نامے کا صحیح فہم اور اس کے اصولوں کو معاملات زندگی پر منطبق کرنے کی صلاحیت اور مسائل حیات میں فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی خدا داد قابلیت تیسرے نبوت یعنی یہ منصب کہ وہ اس ہدایت نامے کے مطابق خلق اللہ کی رہنمائی کریں اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پروا نہیں ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سوپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں اولئیک الذین ہدى اللہ فبہداہ مقتده قل لا اسألکم علیہ اجرا انہو الا ذکرہ للعالمین اے نبی وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے وما قدر اللہ عالب شری شعی ال من زلل کت ابھی من س نو رو دل تجانو نو کرو تیسون وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسا لایا تھا جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو یہ جواب چونکہ یہودیوں کو دیا جا رہا ہے اس لیے حضرت موسا علیہ السلام پر تورات کے نزول کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کیونکہ وہ خود اس کے قائل تھے ظاہر ہے ان کا یہ تسلیم کرنا کہ حضرت موسا علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی ان کے اس قول کی آپ سے آپ تردید کر دیتا ہے کہ خدا نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا نیز اس سے کم از کم اتنی بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ بشر پر خدا کا کلام نازل ہو سکتا ہے اور ہو چکا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی خیر و برکت والی ہے اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبے کرو جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ اوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَوْ والی مو نفی امر تل مؤ ول ملا تو اليوم تجزون بما كنتم تقولون على اللہ غير الْحَقِّ وَكُنْتُمْ تس تک تَسْتَكْبِرُونَ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے درا حال یہ کہ اس پر کوئی وہی نازل نہ کی گئی ہو یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز چیز کے کے میں میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے کہ لاؤ نکالو اپنی جان آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے وَلَقَدْ میں کم شخا کمین جان تم ان شا بین کم وم کم تم تزرم اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑائے ہو اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے انہی نخری جلح مینل مئی تیو مخرج المئی تمل ہئی الله کلو فک دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے یعنی زمین کی تہوں میں بیج کو پھاڑ کر اس سے درخت کی کوپل نکالنے والا وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے زندہ کو مردہ سے نکالنے کا مطلب بے جان مادے سے زندہ مخلوقات کو پیدا کرنا ہے اور مردہ کو زندہ سے خارج کرنے کا مطلب جاندار اجسام میں سے بے جان مادوں کو خارج کرنا ہے یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حصبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبحو نکالتا ہے اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يعلمون اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یعنی اس حقیقت کے نشانیاں کہ اللہ صرف ایک ہے کوئی دوسرا نہ خدائی کی صفات رکھتا ہے نہ خدائی کے اختیارات میں حصہ دار ہے اور نہ خدائی کے حقوق میں سے کسی حق کا مستحق ہے وَهُوَ الَّذِي قد فصلنا لقوم يفقهون اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَن می سم ام سخرجن بھی نت کل خَضِرًا سخرجن میو حج میو ہبرا کبھی وَمِنَ, النخل ومن النخل نخل من مو پل والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا ویرش ثمره اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے پھر ان سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں اور انگور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں خلق رحم بنی نو بناتی ہوں صبح میں اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا یعنی اپنے وہم و گمان سے یہ ٹھہرا لیا کہ کائنات کے انتظام میں اور انسان کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں اللہ کے ساتھ دوسری پوشیدہ ہستیاں بھی شریک ہیں کوئی بارش کا دیوتا ہے تو کوئی رویدگی کا کوئی دولت کی دیوی ہے تو کوئی بیماری کی اس قسم کے لغ اعتقادات دنیا کی تمام مشرق قوموں میں ارواح اور شاطین اور راکشسوں اور دیوتاؤں اور دیویوں کے متعلق پائے جاتے رہے ہیں حالانکہ وہ خود ان کا خالق ہے اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں بدیع السماوات والارض لہ لہ شی شعی وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے رب اللہ ہوں کو کل شعیب کل شعیوں کی یہ ہے اللہ تمہارا رب کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے ہر چیز کا خالق لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِیَفَ عَلَيْهَا وَمَا أَنَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيرٌ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آگئی ہیں اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں یہ فکرہ اگرچہ اللہ ہی کا کلام ہے مگر نبی صلی اللہ وسلم کی طرف سے ادا ہو رہا ہے جس طرح سورہ فاتحہ ہے تو اللہ کا کلام مگر بندوں کی زبان سے ادا ہوتا ہے میں تم پر پاسبان نہیں ہوں یعنی میرا کام بس اتنا ہی ہے کہ اس روشنی کو تمہارے سامنے پیش کر دوں اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا یا نہ دیکھنا تمہارا اپنا کام ہے میرے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی ہے کہ جنہوں نے خود آنکھیں بند کر رکھی ہیں ان کی آنکھیں زبردستی کھولوں اور جو کچھ وہ نہیں دیکھتے وہ انہیں دکھا کر ہی چھوڑوں قومی <يَعْلَمُون> اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں اے نبی اس وہی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور ان مشرقین کے پیچھے نہ پڑو شالیم بکی اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو سب سب کل ملو اور اے مسلمانوں یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوش نما بنا دیا ہے پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں مینو یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی موجا ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اے نبی ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں یہ خطاب مسلمانوں سے ہے جو بےتاب ہو ہو کر تمنا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جس سے ان کے گمراہ بھائی راہ راست پر آ جائیں ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں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 نزل کت و کل مہل موت و حرن ول کئی پبلک نوری نو ما كانوا إلا أن يشاء الله ولكن اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے سب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوشائین باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پر دازیاں کرتے رہیں ولتصغى الیہ افئده الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ولیرضوا ولیقترفوا یہ سب <مُقْتَرِفُون> کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اختساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں آیت 110 سے 113 تک جو بات بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالی کا قانون یہ نہیں ہے کہ اسے مشیت کے تحت اس طریقے سے ہدایت بخشی جائے جس طرح درخت میں پھل آتے ہیں یا خود انسان کے سر پر بال اگتے ہیں بلکہ اس نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور آزمائش کی غرض سے یہ بات خود اس کے اختیار پر چھوڑی گئی ہے کہ وہ راہ راست کی طرف جانا چاہتا ہے یا گمراہی کی طرف اگر وہ آپ ہی گمراہ ہونا چاہے تو اللہ اپنی مشیت سے جبرن اسے ہدایت نہیں دیتا اب تری ہک موجی ال ال کملک بل وین ات نلکیال مو نو ملبی کبھیل ہکو فلا تكونن من پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے اس فکرے میں متقلم نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ہے اور خطاب مسلمانوں سے ہے اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اور اے نبی اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ محتدین در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے بکلو مسم اللہ عَلَيْهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ ہی ود مل بہ بہوت آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت از اس کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے بکثرت لوگوں کا یہ حال ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے وَذَرُوا الْإِثْمِ إِنَّ الَّذِينَ الْإِثْمَ بِمَا كَانُوا تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے و چکم ویسپ و اش پی نو نل اونی جلو مہم ان کم لو اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبا نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ ایسا کرنا فسق ہے شیاتی اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراض القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو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 ما كانوا کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو یعنی تم کس طرح یہ توقع کر سکتے ہو کہ جس انسان کو انسانیت کا شعور نصیب ہو چکا ہے اور جو علم کی روشنی میں ٹیڑھے راستوں کے درمیان حق کی سیدھی راہ کو صاف دیکھ رہا ہے وہ ان بے شعور لوگوں کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرے گا جو نادانی اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں وکذالک جعلنا فی کل قریہ اکابر مجرمھا لیمکروا فیھا وما يمکرون الا بانفسہم وما يشعرون اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکرو فریب کا جال پھیلائیں در اصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے وَإِذَا نؤمن حتى نؤتا مثل ما أوتي رسل الله اللہ أعلم حیث يجعل رسالته سيصیب الذین أجرموا صغار عند الله وعذاب شدید وعذاب شدید جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے فمن يرد نئی سدہ بئی کنجن کن سم قد لکھ جا رج سال مینو بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے اس فقرے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے اور انہیں ہدایت بخشنے کا ارادہ نہیں کرتا قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشان ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وہ وہ ولیہم بما كانوا يعملون ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا و یوم یحشرہم جميعا یا معشر الجن قد استکثرتم مکال اولی اینل سیب نست اجل اجل چلن قلند مسو کم خالدینسی نبک ان حکیم انالی جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے یعنی شیاتی جن سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ گروہ جن تم نے تو انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آپ پہنچے ہیں جو تُو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا اللہ فرمائے گا اچھا اب آج تمہارا ٹھکانہ ہے اس میں تم ہمیشہ رہو گے اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے آیاتی یو سونا لو هذا نو می کم کال شہید نل فی نوتھو من شہید شہید اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ و انس کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے ذلك لم ربك و غافلون یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نا واقف ہوں میں رب میں ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے أَنشَأَكُمْ کما قری تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے ان میں تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم خدا کو آج کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے موقع والی اے نبی کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے مد لِلَّهِ ہر سی ولام فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا سمک نلی شوق وَمَا كَانَ انل فَهُوَ سلو شوق انہ ساء ما ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزوں میں خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ اس کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ وہ لوگ اللہ کے نام سے جو حصہ نکالتے تھے اس میں بھی طرح طرح کی چال بازیاں کر کے کمی کرتے رہتے تھے اور ہر صورت سے اپنے خود ساختہ شریکوں کا حصہ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے مثلا جو غلے یا پھل وغیرہ اللہ کے نام پر نکالے جاتے ان میں سے اگر کچھ گر جاتا تو وہ شریکوں کے حصے میں شامل کر دیا جاتا تھا اور اگر شریکوں کے حصے میں سے گرتا یا خدا کے حصے میں مل جاتا تو اسے انہیں کے حصے میں واپس کیا جاتا اگر کسی وجہ سے نظر و نیاز کا غلہ خود استعمال کرنے کی صورت پیش آ جاتی تو اللہ کا حصہ کھا لیتے تھے مگر شریکوں کے حصے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی بلا نازل نہ ہو جائے و کزلی نتل اول ام لیم لیم علی بسو لین ہم عل ملو فذرهم وما يفترون اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوش نما بنا دیا ہے یہاں شریکوں کا لفظ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے جو اوپر کے معنی سے مختلف ہے آیت 136 میں جنہیں شریک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا وہ ان کے وہ معبود تھے جن کی برکت یا سفارش یا توسط کو یہ لوگ نعمت کے حصول میں مددگار سمجھتے تھے اور شکر نعمت کے استحقاق میں انہیں اللہ کے ساتھ حصے دار بناتے تھے باخلاف اس کے اس آیت میں شریک سے مراد وہ انسان ہیں جنہوں نے قتل اولاد کی رسم ایجاد کی تھی اور وہ شیطان ہیں جنہوں نے اس ظالمانہ رسم کو ان لوگوں کی نگاہ میں ایک جائز اور پسندیدہ فیل بنا دیا تھا قتل اولاد کی تین صورتیں اہل عرب میں رائج تھیں اور قرآن میں تینوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ایک لڑکیوں کا قتل اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے یا قبائلی لڑائیوں میں وہ دشمن کے ہاتھ نہ پڑے یا کسی دوسرے سبب سے وہ ان کے لیے سبب آر نہ بنے دو بچوں کا قتل اس خیال سے کہ ان کی پرورش کا بار نہ اٹھایا جا سکے گا اور ذرائع معاش کی کمی کے سبب سے وہ ناقابل برداشت بوجھ بن جائیں گے تین بچوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے بھینٹ چڑھانا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں زمانہ جاہلیت کے عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا پیرو کہتے اور سمجھتے تھے اور اس بنا پر ان کا خیال یہ تھا کہ جس مذہب کا وہ اتباء کر رہے ہیں وہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہی ہے لیکن اس دین کے اندر بعد کی صدیوں میں ان کے مذہبی پیشوا قبائل کے سردار خاندانوں کے بڑے بوڑھے اور مختلف لوگ طرح طرح کے عقائد اور اعمال اور رسوم کا اضافہ کرتے چلے گئے جنہیں آنے والی نسلوں نے اصل مذہب کا جز سمجھ لیا اور ان کا پورا دین مشتبہ ہو کر رہ گیا اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے لہذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پر دازیوں میں لگے رہیں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 بما كانوا کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے۔ ان قریب اللہ ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ وقالو ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے قد خسر میں یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه اکلو من ثمری اذا اثمر وآتو حقہو یوم حصاده ولا تسرفو انہو لا يحب المسرفین وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے کھیتیاں اگائی جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا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 پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور باربرداری کا کام لیا جاتا ہے اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں یعنی ان کی کھالوں اور ان کے بالوں سے فرش بنائے جاتے ہیں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے سمنی چینب نئینی ومل مجھم امیل اُن سینی امستمل ارہ م ان یہ مادہ ہیں دو بھیڑ کی قسم سے اور دو بکری کی قسم سے اے نبی ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو امن ابلس نئی نی و منل بکورئی کل ہر امل ائی ام امت می امل ائی لا يهدي القوم الظالمين اور اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں اور دو گائے کی قسم سے پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا اللہ اجیم اوہ الحم نال پام ال کون میتن اودم سفون او لمحی زیریجنس ل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 فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سوا کھانے کی کوئی چیز شریعت میں حرام نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ حرام وہ چیزیں نہیں جو تم لوگوں نے حرام کر لی ہیں بلکہ حرام یہ چیزیں ہیں تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ مائدہ ہاشیا دو اور نو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 و مل بری ہر أَوْ شململ مختل پلی ذَلِكَ نو بھئی و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 آیت ایک سو اور سورہ نسا آیت ایک سو ساٹھ اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں سوان کو مل مجری مین اب اگر وہ تمہیں جھوٹ لائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے ان کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا والا شَيْءٍ چل بلدینسند کئی ہری جو نت نل انتو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 حقیقت رس حجت تو اللہ ہی کے پاس ہے بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا یعنی تم اپنی معذرت میں یہ حجت جو پیش کرتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اس سے پوری بات ادا نہیں ہوتی پوری بات کہنا چاہتے ہو تو یوں کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے دیتا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 لیکن یہ اس کی مشیت نہیں ہے۔ لہذا جس گمراہی کو تم نے اپنے لیے خود پسند کیا ہے۔ اللہ بھی تمہیں اسی میں پڑا رہنے دے گا۔ قل هل من شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم فَإن شهدوا فلا تشهد معهم وَلَا شہید فل تشہد نبی اللہ دین وین بل اخروتی ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ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 یہ لوگ شہادت کی ذمہ داری کو محسوس کیے بغیر اتنی ڈھٹائی پر اتر آئے کہ اللہ کا نام لے کر جھوٹی شہادت دینے میں بھی تامل نہ کریں تو ان کے اس جھوٹ میں تم ان کے ساتھی نہ بنو اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں الٹا لو اتلوم رب کم علیہ کم اللہ تشریقوں بھی سیا اللہ تشری نحن نرزقكم والی دئینی تم لو نجو کو بل فوش مکن وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اے نبی ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں آئیت کی ہیں؟ یعنی تمہارے رب کی آیت کی ہوئی پابندیاں وہ نہیں ہیں جن میں تم گرفتار ہو بلکہ اصل پابندیاں یہ ہیں یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ اصل میں لفظ فواہش استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق ان تمام افعال پر ہوتا ہے جن کی برائی بالکل واضح ہے قرآن میں زنا عمل قوم لوت برہنگی جھوٹی توہمت اور باپ کی منکوہا سے نکاح کرنے کو فہش افعال میں شمار کیا گیا ہے حدیث میں چوری اور شراب نوشی بھیک مانگنے کو من جملہ فواہش کہا گیا ہے اسی طرح دوسرے تمام شرمناک افعال بھی فواہش میں داخل ہیں اور ارشاد الہی یہ ہے کہ اس قسم کے افعال نہ اعلانیاں کیے جائیں نہ چھپ کر خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو افسن بلو شد السپو لنو کلفسن اللہ اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سنے رشت کو پہنچ جائے ناپ تول میں پورا انصاف کرو ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے اور جب بات کہو انصاف کی کہو خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد ہے جو انسان اور خدا اور انسان اور انسان کے درمیان فطری طور پر اس وقت آپ سے آپ بن جاتا ہے جس وقت ایک شخص خدا کی زمین پر ایک انسانی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے وَأَنَّ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پرا کر دیں گے یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کجروی سے بچو تم آتینا تماماً على احسن للی کلی شعی وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَتًا لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھنا چھوڑ دیں اور یہ مان لیں کہ انہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر ایک روز اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے وهذا كتاب لعلكم اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ایک برکت والی کتاب پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاستِهِمْ لَغَافِلِينَ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے فقدی کم ہو دوں اور فمن أظلم من من كذب بآيات اللہ وصدف عنها سنجز عن العذاب بما كانوا اور اب تم یہ بہانا بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے اور ان سے منہ مو موڑے جو لوگ ہماری آیات سے منہ مو موڑتے ہیں انہیں اس رو گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے پونے ہوں ملیا چیا ربک چیا بابو آیا چی ربك, أو يأتي بعض آيات ربك یومو عیات سون سنت کمچمی کبلو او کس بچی ایمنیہ خور پولی مو رو کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں یا تمہارا رب خود آ جائے یا تمہارے رب کی بعض سریح نشانیاں نمودار ہو جائیں یعنی آثار قیامت یا عذاب یا کوئی اور ایسی نشانی جو حقیقت کی بالکل پردہ کشائی کر دینے والی ہو اور جس کے ظاہر ہونے کے بعد امتحان اور آزمائش کا کوئی سوال باقی نہ رہے جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو اے نبی ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں نلوین پور پو دین ہوں کنوشیالستی نمرلہ سیو بِمَا نو فالو جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے من جاء وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجَزَا إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس گنا عجر ہے اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا ام ننی ہدنی اوی علا فراطم مستقی مل دین کی امن ملت اباہ محفل مشرقی اے نبی کہو میرے رب نے بال یقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑ نہیں ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا قل ان کہو میری نماز میرے تمام مراسم ابو اور میرا جینا اور استعمال ہوا ہے جس کے معنی قربانی کے ہیں اور اس کا اطلاق عمومیت کے ساتھ بندگی اور پرستش کی دوسری تمام صورتوں پر بھی ہوتا ہے لا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ جس کا کوئی شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں قُلْ أغير اللہ ادیر اب ش وَلَا کلو نقسیملت نَفْسٍ زیرو عَلَيْهَا وَلَا تم میں اربی کم نجیوں کم فیون عموم بھی میں کم تم فی کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اس وقت وہ تمہارے اختلاف کی حقیقت تم پر کھول دے گا یعنی ہر شخص خود ہی اپنے امال کا ذمہ دار ہے ایک کے عمل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ہے کم لیبلوح کم فیم کم وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے